سو اٹھانوے وَهُمْ لَا وَهُوَ فَوْفَ عِبَادِهِ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اورجتا ہے اذا جاء الموت کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے توفت اسے ہمارے بھیجے ہوئے رشتے طبض کرتے ہیں وہ ہم لاہون اور وہ پوتا ہی نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت ذکر کی ہے وہی اپنے بندوں پر ہے ہے غالب اس کا مطلب ہوتا ہے غالب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 وہی رسید محفدہ اللہ تم پر محافظ نگہبان بھیجتا ہے محافظہ سے مراد وہ فرشتے جو انسان کی آپ سے حفاظت ہی کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی آفت نہ آئے جیسے پھر صورت راج میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا وَمِنْ خَلْفِهِ ہو بن امر اللہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یہ کے بعد دیگر آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے اور پیچھے سے آنے والے فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے اور اسے مراد کی رامن بھی ہو سکتے ہیں وَإنَّا <بِين> قِرَامًا <بِين> اور یقیناً تم پر دو نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں یا مطال جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں پر کاہر غالب بھی ہے اور ان پر نگہبان بھی نگران بھی اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں بھیجتا ہے حساب ادا جا پل کہ تمہارے کسی ایک کو جب موت آتی ہے توقفت ہوں تو اس کو ہمارے بھیجے گئے قبض کرتے ہیں اب یہاں پہ اللہ نے جمع کا بولا ہے لفظ جمع کا ہے رسول مولو ہوتا ہے کہ فوت کرنے والے فرشتے کئی ایک ہیں عام طور پہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ ازرا موت کا فرشتہ ہے ازرا یہ نام کسی آئل یا حدیث میں نہیں آیا جتنی بھی روایتیں جن میں ادرائیل کا نام ذکر ہوا ہے مالاف الموت کا نام ادرائیل وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ثابت نہیں پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مالاف الموت کہا ہے پھول یس مالا فل موت انڈادی بک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 اللہ یا سق اللہ تعالیٰ جانوں کو موت کے وقت قبل کرتا ہے یا سوق پر ان موت کے وقت اللہ تعالیٰ جانوں کو قبل کرتا ہے تو ان ساری آیتوں کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوت کرنے والا قبل کرنے والا حقیقت میں ہے تو اللہ تعالیٰ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 تو نیک ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اگر بس ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو اپنے پاس لپیٹ لیتے ہیں تاش کے اندر بدبو دار میں تو بہرحال ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ رسولو نام کہا ہے کہ کئی بھیجے گئے ہمارے رشتے وہ اس کو قبل کرتے ہیں وہ اور کوتا ہی نہیں کرتے یعنی جس کی جان قبل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وقت مقرر پر اس کی جان قبر کی جاتی ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مولا پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے سن لو لکم اسی کے لیے حکم ہے وہر ال سے بھی اور وہ حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی اللہ نے اپنے حکم سے انہیں دنیا میں بھیجا تھا تو آخر اللہ کے حکم سے ہی یہ واپس اس کی طرف لوٹا دیا جائے اور کہہ دیجیے میں انہیں جی کو مند الما کہہ دیجئے میں ان جی کم کون تم کو نجات دیتا ہے مندل ماسل بربہ برو بہر خشکی اور تری کی تاریکیوں سے اندھیروں سے تجربہ نہ ہو و خفیہ تم اس کو پکارتے ہو تجربہ خفیہ گرگڑا کر عاجزی سے اور خفیہ تن چپکے چپکے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 اللہ, ومن دیئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اللہ کو کہتے ہیں کہ اگر نجات مل گئے تو تیرے شکر گزار بن جائیں لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر شرط شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس پاک پہ کہ قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور شیعہ یا تم کو وہ گروہ بنا کر مختلف گروہ بنا کر گچھم گچھا کر دے یعنی تمہیں تصرکوں میں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں تمہیں لڑا دیں یل بیشیاہ وہیفا بہ گا تم بہ کا وا اور تمہارے باغ کو باغ کی لڑائی کا مزہ چکھائے دیکھ کئی فنسر نکل آیا کہ ہم کیسے آئےتے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں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 یا ایسے ماتحت لوگ ماتحت افراد جو خائن اور بد دیانت ہوں یا مرد کے لیے نام بیوی یہ نیچے سے آزاد ہے اور المسا تم شیعہ یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں گتھن گتھا کر دے یہ لڑائی بھی بڑا خوفناک آزاد ہے کہ آپس کی لڑائی جاگر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ ایس ناغل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر حاضر ہے کہ تم پر تمہارے اس وقت سے آزاد دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ نے تیرے چہرے کی پناہ چاہتا پھر فرمایا او من تحت ارجلی کم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائیں تو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 کہ مستجاب الدعوات نبی کی بھی کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی گلیل ہے کمال غلبے کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے اور نبی آخر زماں خاتم النبیین امام النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شریر قرار دیا ہے لیکن جو دعا جانے چاہیے قبول نہیں صرف یہی نہیں کر بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ممونا کا واقعہ ہوا اسی قرآن اولا ماں قتل ہوئے تو پورا مہینہ آپ نے بدوا کی پانچوں نمازوں میں آخری رقط میں قروتے نازلہ کرتے اللہ رائن پر زبان پر لانت کر اور سیاح پر لانت کر آسا فلّہ والا سولہ ہو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نا پروانی کی نام لینے کے بدوائیں کرتے اللہ تعالیٰ نے مہینے بعد آئس نازل کر دی لے من کا مین العین یتوب یسوبا نہیں اور تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو معاف دے چاہے ان کو عذاب دے ہاں ہیں یہ ظالم لیکن تیرے اختیار اور وقت میں کچھ نہیں نہیں قبول کی انہی میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی مستجاب الداوار کی بھی بعض دعائیں قبول نہ کرے تو نہ کرے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اللہ سے تو نہیں پوچھتا اس نے کیا ہے قوم کا وحول حق اور اسے تیری قوم نے جٹلایا حالانکہ یہ حق ہے کم بے وکیل کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہ نہیں تیری قوم نے سے جٹلایا مطلب پرانے مجید کو جٹلایا کہ جو کسی آزاد کا ذکر ہوا ہے کہ اس آزاد کو تیری قوم نے جپلایا تو کہہ دیجیے تم بھی وکیل میں تم پر نگہبان کار ساز نہیں مطلب میرا کام تم پر آزاد لانا نہیں میرا کام صرف تمہیں ڈرانا دھمکانا ہے ہاں تمہارے جٹلا دینے اور بدتبیری کرنے پر میں خود آزاد ناول کر دوں یہ میرا کام ہے میرا کام خوشخبری دینا ڈرانا اللہ کے پیغامات پہنچانا یہ میرا کام ہے اس کے بعد عذاب بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کے اختیار میں ہے اور اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنا یہ تمہارا کام ہے لیکلی نبا ان ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے وہ بہت سا صاحب اور انقریب تم جان لو گے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 آخر میں بھی ان کو آزاد ملے گا دنیا میں بھی ان پر آیا لڑائی خوف اور قرب کی صورت میں اللہ کا آزاد نازل ہوا مستقریب جان لو گے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی گئی یا جس سے بار بار تمہیں ڈرایا گیا وہ کہاں تک سچی تھی وہ ادارہ یسوز نی آیا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ہوں تو ان سے کنارہ کر ان سے اعراض کر فی حدیث کہ وہ اس کے حدیث کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں وہ اما کشی پار اور اگر آپ کو شیطان بلا دے فلاسک ذکر قومی ظالمین تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس کو دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا آواز اڑا رہے ہوں یا عمل ان کی بے قدری کر رہے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی یا وہ اہل بیدک ہوں جو اپنی بےجا تحبیزوں اور تحریفات سے آیات الٰہی کو توڑ بروڑ کر بیان کر رہے ہوں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 تو ایسے بھی یا باطل پرست لوگ جب وہ کتابوں سنت کی غلط تعریدات کر رہے ہیں تو ان کی محسل میں مجلس میں بیٹھنا اس شخص کے لیے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو اور ودرکیوں کی غلط تعویل سمجھنے کی حلیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو بہت خطرناک ہے بالکل جائز نہیں علم لینے کے لیے بھی پختہ اور راسخ علماء جو اہل سننا ہوں سلف کے منہج پر وحی یہ الہی کا خالص اقتباع کرنے والے ان کی مجالس ان کی محافظ وہ اٹینڈ کریں ان کے درس سنیں ان کی کتابیں پڑھیں ہر اہرے گہرے نسو خیرے کو سننے کی ضرورت نہیں گمراہ گندہ ہو جاتا ہے منج سب کا ٹھیک نہیں ہوتا اس کو سن کے سننے والا بھی منش راہ راستے ہٹ جاتا ہے اور جو ایسے ویڈر ہیں اگر آپ ان کی تعبیلات کا رد نہیں کر سکتے ان کا توڑ نہیں سمجھتے تو ان سے کنارہ ہٹ جائے ہاں ان کی غلط باتوں پر تنقید کرنے کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ایسی مجرسوں میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اگر یہ صلاحیت ہے ان کی مجلس میں بیٹھ کے اگر وہ بات تعبیر کرے تو آپ اس کا رد کر سکے ٹھیک ہے پھر جائیں پھر کوئی عطی نہیں اور یہاں نبیت علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یہاں ایک اور بات وحیم شریف پر ذکر قومی ظالمی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 کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہو سکتی ایسی بات نہیں ہے انسان وہ ہے ہی اس سے جو بھول جاتا ہے جو بھولے نا وہ انسان ہی ہے انسان بھولتا ہے کوئی زیادہ بھولتا ہے کوئی تھوڑا بھولتا ہے بھولتا ضرور ہے صورت کا ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے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 وہ بھولے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا بھول گئے <cam cinco> سیدا صاحب دو تک پڑھا کے سلام تھے رتمیاں پڑھانی چاہ رکھتے تھے بھول گئے hmm. تو سیدا صاحب کے آگاہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی سے نشان ہوتا ہے wow. ابھی بھولتا ہے کئی wow. لوگ وہ جو جادو والی حدیث ہے صحیح بخاری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کچھ بھولنے لگ گئے کھانا کھایا کہ نہیں اس بیوی کے پاس گیا ہوں کے نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں یہ چیزیں بولنے لگی تھی صرف اتنا ساثر اور کچھ نہیں بولے چند ایک کمور میں ان کو مشیاں ہونا شروع ہوا تو اس پر اعترار کرتے ہیں جادو تو شیطانی عمل ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انہیں ہی بادی نہیں صلاح سلطان میرے بدوں پر تیرا کوئی سلطا غلبہ نہیں اگر ہم مارنے کے نبی پر جادو ہوا پھر تو ندی پر شیطان کا خلطہ آ گیا غلبہ آ گیا حالانکہ شیطان کا غلبہ اور چیز ہے اور شیطان کا چوکہ یہ اور چیز ہے چوکہ لگ جاتا ہے شیطان کی طرف سے اہل ایمان کو غلبہ نہیں ہوتا شیطان اہل ایمان پر غالب نہیں آتا اللہ سبحانہ و تو فرماتے ہیں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 یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے غما اللہ دین یتخون ہم نے کسی بھی منشئی اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں والر آ لیکن نصیحت ہے اللہ سخون تاکہ وہ بچ جائیں یاد دہانی ہے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 کنارہ کرنے کی وجہ سے وہ اس قسم کی بےہودگی سے باہر آ جائیں مختصر لوگ جب کنارہ کریں گے نہیں بیٹھیں گے ان کی مجلس ہوئے تو مجرس ہی ختم ہو جائے گی رونق لی بنے گی مجلس کی اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو بیم کرنے والے رونے دھونے والیاں ان کو دیکھنے والے اور داد دینے والے ہوں تو وہ اور زیادہ کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ ہو تو اپنے آپ چوک یہ بھی ایک معنی ہے اس کا وزارل لگین تخرتین لاہدوں والا ہوا اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دندگی بنا لیا وہ غرت ہوا اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں لالا <شَفیر> کہ حلافت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے تو انسان بالکل حضر اللہ اور اگر وہ ہر طرح کا فری تو بھی اسے نہیں لیا جائے گا اولا کلین کا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا لہن شراب امین ان کے لیے گرم پانی سے پینا ہے وہ آزاد العین اور دردناک عذاب ہے یا خرون اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے